ہر کلر کے مسان سے تمبیب خبر گور تم تم تم تم آلا وی نظر سے آلا و آمال توقید مضمون جملتے دار مضمون جملتے چکیم دادا مواقت کی لگاتو چا آلا زیدن قائمون من دامت جم دا تیام دے زیدن کیکلنا یا آماوی ہے یا کام زیدن یہ یا بتا دقو بہمان ابتدا کیٹی پتی دوالے صرف دے کلام لائقاد السامع داد السامع دے شاہدے پراہ خاص دی پر جملہ بندے خبریا انابی کا عملاً کا امروی بیا بتال بشه او نہیان او که نہی او او او تمام مییان یا تمامنیی او غیر ذالک کا المفرد مفرد ممراد بدن نرتتحی خلافہ په خلافہ حجی ک مدار تداخللی پفرد په این نهاتخ د المفردات مفرات و تثرفی اائل اشاره او زود د پاس شرراشه په کست تر زی د پاس شرات سے د چې بین یفتےلو اوین اسم اشاره۔ منفصل زمیر منفعل منفعل منفعل ها انتم زمیر منفصل منش روا حروف ندا حروفن لاخذ خدای لریده همدمر دل <سؤال> ولی <سؤال> دیدم ربع سینا من کری دید تا زواتان است حروفن ندا خمسهن حروفن ندا پین جی یا یا چی کی مادو عام محاد عامد تولدو دم متوسط در میانه ای رایت پرارسی ای قریب پرارسی زکدی چوا یا عام است عادی چتو سنا <سؤال> لَیَجِئُ وَأَيَا وَحْيَا لِلْبَعِيدِ أَيَا وَحْيَا دَالدَبِعِيدِ بِكَسْرَةِ حُرُوفِكَ إِنْدَادَ بِكَسْرَةِ مَسَافَتِ دَلَلَتْ كَئِ نُعَايَ شُرُفِ دِيرِ دِيبَاحَايَ شُرُفِ دِيرِ نُكَسْرَةِ حُرُوفُ بِكَسْرَةِ مَسَافَاتِ مَنْدَلَقَائِدَ دِبُورِ دِفَارِسِ جُگَرَائِوِ وَأَيَا وَحْيَا لِلْبَعِيدِ وَأَيْ وَالْهَمْزَةِ لِلْقَرِيبِ ذ دچاد دی بادی للقریب دد قریب دے پر استعمال دی چاد پر استعمال یہ آمدو یہ پر ندوتی عام مادے دے طول حروف نیدانے یستعملو مستعملی فی القریب والبعید وقال سمخریه للبعید سمخریتی دد بعید دے برادو وما ذکرہ المصنف اولا چہ مصنف کی ذکر کر دا اولاد علیہ الاستعمالہ فی القریب والبعید عن سواء دوڑے کے برابر میں سے مچوئی تو یہ نا پتہ پتہ سیکن میں سکر کر آھے سے فارمشتلا ایاو ہیا دے بعدتے پر دی و حمزہ دے قریب دی بنا دو حروف الاجاب بلچ کیندی حروف ایجاب دی حروف ایجاب ندی وچ ہر کلے کے مصنف فرق شو دی حروف ندا نہ شریو کے حروف ایجاب شی بکسر الحمزتے و تشدید النون دے بجا دی ان شے دی سا حروف ایجاب و و و و و دا جو دا دا تو نا یہ تک یار جب دے نکی کا میرے داماتی بات نا چیک تصدیق آلو نا سول کا ویس آلو نا کاس جب تو کرولی ویس آلو نا حق میں رواب شارسی کسام سرم داد ایشارہ شاہ جلطے بالکل خبر بندے خبر خبر بندے تصدیق سیخ دو تا سیخ دا چه دا زید تو سیخوتے بانائی فن مقررہ دکریر منا محقق تا محقق منا سب کا لما سب کہا چکا اطرائی کئی آ ثابتائی ی jawaban او نفیان کمک شی اجاب وی دس, بھی دس بھی نفی دس بتائی کمک شی فہی بی جواب اقام زید تو تو چناعم پشت نے اقام زید ہے زید لرد تو تو چناعم سمجتا کہ معنی اقام زید دای نے فہی جواب ہے لم یکم ای ند وی لرد تو تو چناعم دل سمجتا بہ معنی لم یکم دی او کو آغاد آغاز نہ خبر استفام ہوئی نہ تک جب خبر استعمال استفام شاہ استعمال کو مسا بہ کہا الخبر پیش لغات دا ابول بے فت ہے نور و کثر نہ برا منی کئی نفی منفی مخشید ویجالفی سابق اگر ایجابن آئی غرض اگر ایجاب غرض خبر او سبن فلاکل ایجاب نوہ کے کے دی بعد دی, نفی دی, نفی دی, نفی دی نفی اجاب نہ ولا بعد النفی ان بد نفی ن وگی گی بیل لتزدیق النفی تک جلوب تسدیق دے نہ کے خلاف بل یجعلہ اجاباً بلکہ لا اجاب کرسائی فہی فی جواب بعد بعد جواب شامل یکم کہ تو چ علم یکن زید اے زید ولون ندا دے چ بلا ول نہ بے معنی کام اسیدن دپ معنی د کام دیتن اب یہ نہ بھی بچا وڑولا پیجا بھی وڑولا فما نہ پنا چ تو فی جوابے الس تو مطلب بعد استفام ذات يس وقت بردا بحث الاستفهام نا قسم وذ دا قسم سرا لازم دا, لازم دا. لا يستعملو مستعمل الا مع القسم فيقال بالشيء والله اي وربي لكمه ayat ke yasalunaka ahqqu huwa kul اي وربي قل اي وربي قل اي وربي يا استنبينا ويسالونك ahqqu huwa بس و کا طلب پہ خبر کا بات کو سر شاہم میں رب بندے بالکل والا ی سرّ ح پ القسمہ تصح نکئ پفلے قسم بعد پ دو ہ کہ پہفلے قسمے میںہ تصری نکہہ نہہ فلاہ قالو ایہ اکسم توربی ن جوول کے وہ بہ م میں بجا نہے وہچ قہ لل بادل استفام حل قسم وہ اجل و, و تصدیق او قولو کلکدا کاو قول دد فی جواب منکالا اقام سیدن اقام سیدن تو تے اجل تو تے اجل صدا نہ سہی کیلی دا نہ سہی کیلی وے نہ سہی کیلی تر ودی استفہام یا تو تے او جائر یا تو تے اننا ذکر بعض ہم چا جک گری دی اننا ان جعل تصدیق الدعاء اذن کہ دا تصدیق دعا دے برار ہولا کما کہو عبد اللہ ابن زبیر جائ مت ان وراكبها سمجھنا وكير ساتو هو داد ان عربيا يو عرببا ان ركيو ترغلا جاء سروي فسالهو شيئا سولي ديو شو کو فلم فقال ذلك العربي هو لعن الله ناقتا لعنت تلا الله رب العالمين بيد ان کہ بند حملتني اليك جزيه تروستي فقال ابن زبير ان وراكبها تركي یقینا بالکل دی وراکی بہا ورکی بھی یقینا بيد نا تصد اللہ تیل کا ناکہ راق بہا ذکر دور اچل و جئی و ان تصدیق دل مقبر نہ تصدیق کے مقبے پردا